فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو شخص کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں پھر اس میں نہ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں نہ ہی اس کے نبی پر درود پاک پڑتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی اللہ پاک چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے جب بھی بیٹھیں کسی جائز کام کے لیے ہی بیٹھنا چاہیے تو اللہ پاک کا ذکر بھی ہونا چاہیے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی پڑھنا چاہیے سلو حبیب صلی اللہ وسلم وبارک وسلم مسلمانوں کی قبریں جو ہیں اللہ کی رحمت سے جنت کا باغ بنے گی کفار کی خبریں جہنم کا گڑھا بنیں گے اور مسلمان تو ہیں مگر بد ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں ہیں تو ان کی قبر بھی جہنم کا گڑھا بن سکتی ہے پھر اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے آپ کی شفاعت سے اور نیک لوگوں کی دعا کی برکت سے ان کا عذاب ٹال دے تو وہ آ جو قبر کو جہنم کا گڑھا بناتے ہیں ان میں ناب تول میں کمی کرنا بھی ملاوٹ کرنا بھی ایک شخص کے بارے میں اخلاق صالحین رسالہ مکتبت المدینہ نے شائع کیا اس میں لکھا ہے کہ ترازو کو وہ مٹی سے صاف نہیں کرتا تھا ترازو ویٹ اسکیل اب تو اس کی جدید صورتیں ہیں کہ اس کے دو پلڑے اور بیچ میں وہ پکڑنے والا ہوا کرتا تھا پہلے اب بھی بعض جگہوں پر یوز ہوتا ہے تو اس میں مٹی کچھ آ گئی تو وہ اسی طرح تول دیتا تھا فکر نہیں کرتا تھا پرواہ نہیں کرتا تھا توجہ نہیں کرتا تھا جب وہ مرا تو اسے قبر میں عذاب شروع ہو گیا اللہ کی پناہ طرح طرح کے عذاب ہوتے ہیں قبر کے اندر سانپ آ جاتے ہیں بچھو چمٹ جاتے ہیں یا اور طرح طرح کے جانور استقفی اللہ سزان قبر کے اندر مسلط کر دیے جاتے ہیں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے قبر کے عذاب کی صورت ہوتی ہے قبر کے عذاب کی صورتیں یہ بھی کہ آگ کی کیلیں ٹھوک دی جاتی ہیں اللہ کی پناہ عذاب کے قبرے عذاب کے صورتیں قبر میں یہ بھی ہیں کہ اس کے کفن کو جہنم کی آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے جہنم کا آگ کا بچھونا اس کے لیے بچھایا جاتا ہے اللہ کی پنا اللہ کی پنا اللہ کی پنا اور بعض مردے استقفر اللہ ان کے چہرے قبلوں سے پھیر دیے جاتے ہیں بعض کہ کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ان کی شکل و صورت بدل دی جاتی ہے وہ انسانی صورت میں مر کے دفن ہوئے مگر ان کو خنزیر جیسی صورت دے دی جاتی ہے وہ خنزیر نما ہو جاتے ہیں اللہ کی پناہ اور بعض گدے کی صورت بنا دیے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے برال تو یہ شخص جو ترازو کو مٹی سے صاف نہیں کرتا تھا جب مرہ تو قبر میں عذاب شروع ہو گیا اور ایسا عذاب شروع ہوا اللہ کی پنا کہ اس کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں باہر قبر سے لوگوں نے سنی اللہ کی پنا اب نیک لوگوں نے جب قبر سے چلانے کی آوازیں سنی تو انہیں رحم آیا اور انہوں نے رب تبارہ و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی اس کے لئے بخشش کی دعا کی تو اللہ تبارہ و تعالی نے اس عذاب کو دفا فرما دیا نیک لوگ دنیا میں بھی کام آتے ہیں قبر میں بھی کام آتے ہیں قیامت میں بھی کام آئیں گے میزان پر بھی کام آئیں گے پلسی پر بھی کام آئیں گے نیکیاں دنیا میں بھی کام آتی ہیں نیکیوں سے سکون قلب ملتا ہے نیکیوں سے رسک میں برکت ہوتی ہے نیکیوں سے عمر میں برکت ہوتی ہے نیکیوں سے ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا رب کی رحمت سے قبر میں راحت ہوتی ہے قیامت میں راحت ہوگی نیک لوگ جو ہیں دنیا میں نزام میں قبر میں خشر میں کام آتے ہیں جیسے اولیاء کرام پیرو مرشد حضرت نے لکھا کہ اولیاء اپنے مریدوں کی مدد کرتے ہیں نزآں کے وقت جب جسم اور روح کا تعلق یعنی جدا ہو رہا ہوتا ہے تعلق تو باقی رہتا ہے جسم اور روح کا مگر رو جسم سے نکل رہی ہوتی نزا کے وقت تو پیرو مرشید اس وقت بھی کام آتے ہیں قبر میں بھی کام آتے ہیں قیامت میں بھی کام آتے ہیں جب نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی پیرو مرشید اس وقت بھی کام آتے ہیں جب پل فلاج سے پندرہ ہزار سال کا سفر شروع ہوگا پیرو و مرشید اس وقت بھی کام آتے بہرحال اس شخص کو جو عذاب دیا جا رہا تھا تول میں کمی کی بنا پر اللہ کی پناہ اور اللہ کے نیک بندوں نے دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے قبر سے عذاب کو دور فرما دیا تو وہ نادان جو ڈنڈی مارتے تولنے میں ایسے اسٹائل کرتے ہیں جیسے بعض گوشت فروش جو ہیں وہ گوشت کو اس طرح پھینکتے ہیں پلڑے میں کہ وہ جھک جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ وزن ہے حالانکہ وہ پورا بھی نہیں ہوتا کم ہوتا ہے یا پھر اس کے نیچے کچھ وہ باٹ لگا لیتے اور اس کو کیا پتا کسٹمر کو گاہک کو کیا پتا کہ اس نے کیا کاروائی کی ہوئی یا اس کے ویٹ اسکیل میں کچھ وہ پھر کر لیتے ہیں اللہ کی پناہ یا دیتے ہوئے اس انداز سے دیتے ہیں کہ وہ بچارے دھوکہ کھا جاتے ہیں یا پھر وہ اور ہیرافیری طرح طرح سے کرتے ہیں تو ڈرنا چاہیے مال حاصل ہو گیا اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی مال مل گیا برکت کہاں سے لائیں گے مال یہ و مال بھی تو ہو سکتا ہے نا آپ نے مال کما لیا فلاں کو دھوکہ دیا فلاں سے ناپ میں کمی کی تھان ناپ رہے اور اس کو کھینچ کے ناپا اس میں کچھ کچھ ایک ایک دو دو انچ کر کے دو, دو چار پانچ سات فٹ بچا لیا ایک آدھ گز بچا لیا کتنا کمایا بھائی بلفر آپ نے لوگوں کو دھوکہ دے دے کر پورے مہینے میں پچاس ہزار کمایا اور گئے ڈاکٹر کے پاس نے کہا ہو آپ کی تو طبیعت بہت خراب ہے آپریشن کرنا پڑے گا مم. جی ڈاکٹر صاحب خرچہ کتنا ہوا دو لاکھ روپے لو جی پچاس ہزار کمایا دو لاکھ روپے نکل گیا تکلیف اللہ کی پنا اللہ کی پنا او ملاوٹ اور ناب تول میں کمی یہ عذاب قبر کا سبب ہے ملاوٹ کیا ہے کہ اس چیز کے ایب کو چھپا کر بیچنا جیسے بڑے عمدہ عمدہ پھل آگے سجا کر رکھے ہوتے ہیں اس کے نیچے کچے پکے گلے سڑے وہ نیچے ہوتے ہیں کریٹ بھرا پیٹی بھری وہ فروٹ کی اوپر بڑے عمدہ عمدہ پھل ہوتے ہیں نیچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کچے بھی ہوتے ہیں اوپر دیکھ کر واہ خوش ہو جاتے ہیں کھجور کے ڈبیں اوپر بڑی بڑے سائز کی رکھی ہوئی ہیں نیچے چھوٹی چھوٹی رکھی ہوئی تو یہ مختلف انداز سے دھوکہ دیا جاتا ہے تو ملاوٹ ایک یہ ہے کہ یہ مفتی احمد یار خان ایلمی نے لکھا کہ چیز کا ایب چھپا کر بیچنا جیسے بعض جگہ پر سیب ہے ایپل ہے اب اس کے کوئی داغ لگا ہوا ہے تو وہی چٹ لگا دی فلاں کمپنی اب وہ چٹ لگائی تو چھپ گیا داغ تو بعد میں بےچارا جب کٹے گا کا تو پتا چلے گا کہ کہاں واپس کرنے آئے گا تو ایب چھپا کر فروخت کرنا یا اصل چیز میں نقل کو ملا دینا مثال کے طور پر ایک کوالٹی ایک ہے سیب کی مثال لے لیں اے کوالٹی کے اندر بی کوالٹی ملا دی اس کے اندر بھی جنسیں ہیں نا سیب بہت سارے قسم کے سیب ہیں کنو بہت ساری قسم کے ہیں موسمیاں بہت ساری قسم کی ہیں تو وہ دوسری اس میں ملا دی یا چاول ہے اے کوالٹی کا اس میں بی کوالٹی ملا دی اللہ کی پناہ میرے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم کا گزر ہوا غلے کا ڈھیر تھا غلہ گندم چاول یا گیہوں یا باجرا یا جو کوئی چیز تھی غلہ تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈالا تو انگلیوں میں تری محسوس فرمائی فرمایا غلے والے یہ کیا عرض کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں بارش پڑ گئی تھی فرمایا تو گیلے غلے کو تونے ڈھیر کے اوپر کیوں نہ ڈالا تاکہ لوگ دیکھ لیتے جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں یہ مسلم شریف کی حدیث کا خلاصہ میں نے پیش کیا حدیث نمبر 102 دو. دو مفتی احمد یارخان نائمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دکاندار کو خبر نہ ہو کہ یہ بھی جرم ہے وہ سمجھے کہ خود گیلا کرنا گنا ہے جو بارش سے قدرتی طور پر گیلا ہو جائے اس میں ہمارا کیا گنا مفتی صاحب نے یہاں یہ بھی مدنی پھول عنایت فرمایا کہ تجارتی چیز کا ایب چھپانا گنا ہے خریدار کو ایب بتا دیا اب چاہے ایب دار سمجھ کر خریدے چاہے نہ خریدے تو ایب بتا دیا مثلاً دودھ کے اندر پانی ملا ہوا ہے دس لیٹر کے اندر دو لیٹر پانی ہے اب بیچے وہ لے جانے والے لے جائیں اس دودھ میں سے کریم نکال دی گئی ہے اب وہ لینا چاہے اس کی مرضی ہے کوئی دھوکہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ خالی سے یہاں استخر آپ ہی جھوٹ بول رہے ہیں کہ بھئی خالی سے دودھ حالانکہ نہیں ہے تو یہ ملاوٹ کی صورتیں ہوں گی تو دودھ میں ملاوٹ اس کے بارے میں میرے آقا سولا تو اسلام نے فرمایا بیچنے کے لیے جو دودھ ہو اس میں پانی نہ ملاؤ اپنے ذاتی استعمال کے لیے مرضی بھائی آپ افورڈ نہیں کر سکتے ڈیڑھ کلو دودھ چاہیے ڈیلی تو آپ ایک کلو لے کر آدھا کلو پانی ڈال لیں بھائی لیکن جو بیچنا ہے اس کے اندر دودھ ملانے کی اجازت نہیں اے ملاوٹ کرنے والے مان جا سمجھانا چاہیے. مجھانا چاہیے. مجھانا چاہیے اب قبر میں اگر عذاب مسلط ہو گیا تو پھر کون سمجھانے آئے گا پھر تو عذاب ہوگا <سؤال> اے ملاوٹ کرنے والے مانتا خود, خود کو یوں تو سب کا مت بنا خود کو یوں تو سب کا مت بنا اللہ تعلن ہو کہیں سے گزرے تو دیکھا کہ کوئی شخص دودھ بیچ رہا ہے اور اس دودھ میں پانی ملا ہوا تھا فرمایا اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن تجھے کہا جائے گا دودھ سے پانی علیحدہ کر وہ کیسے کرے گا اللہ اکبر تو قیامت کے دن دودھ میں جو بیچنے کے لیے دودھ ہے اس میں ملاوٹ کرنے والے کو تمام لوگوں کے سامنے شرمندہ کیا جائے گا وہ پانی کیسے نکالے گا اس دن اس کو آر دلائی جائے گی یہ دنیا میں ملاوٹ کی سزا تو استقفر اللہ دودھ میں پانی تو اب تو اور ترقی ہو گیا پتہ نہیں کیا کیمیکل کیا کیا کیا گھول گھال کے پلا دیتے ہیں اللہ کی پناہ اور پینے والے مست پیرے اور ڈاکٹروں کے پاس جا کے لائنوں میں لگ رہے تو دنیا میں اس نے دودھ میں ملاوٹ کی تھی بیچنے کے لیے جو دودھ تھا اس کو کہا جائے گا دودھ سے پانی نکال اسی طرح تمام ملاوٹ کرنے والوں کو اللہ پاک مسلمانوں سے دھوکہ کرنے کی وجہ سے تمام لوگوں کے سامنے شرمندہ کرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ میں بے حساب بخشے جانے والوں میں شامل فرما لوں تو بے حساب بخش کہ بے شمار جرم دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا کاش تو ملاوٹ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی کا سبب ہے اور عذاب قبر اس سے ہو سکتا ہے اللہ ہمیں نیک اعمال کی بجا آوری کی توفیق عطا فرمائے آمین امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم